جزاک اللہ خیر امید ہے انشاءاللہ شاء آپ تمام بڑی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز پوری سماعت فرما رہے ہوں گے سمنے ٹائیگر بھائی کے علاوہ کوئی اور بتایا بائک اوکے بس ٹھیک ہے ان کو کبھی ہماری آواز آنی نہیں ہے تو بارہ تو امید ہے کہ جی آپ تمام بڑی خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم دستے قرآن کے بعد سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ سعیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی قلم سے لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کا آغاز بھی اللہ نے چاہا تو کریں گے ابھی درس قرآن ہوگا بارہواں سپارہ ہے سورہ ہُود ہے آئٹ نمبر اٹھارہ ہے جس سے ہم نے آغاز کرنا ہے انشاءاللہ نہیں نہیں حضرت آپ لیپ ٹاپ نہ توڑے حضرت لیپ ٹاپ نہ توڑے الحمد للہ اما بحدہ یا رسول اللہ على اللہ ومولانا محمد مہدن الجلد و مدنی عربی حبیبی یا رسول اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت نمبر اٹھارہ اور انیس کی تلاوت کر رہا ہوں سورہ گود شریف کی بارواں ستارہ ہے میرا رب ارشاد شرما رہا ہے ومن تذبوا تذبوا علی علی اور اس سے بڑھ کر غالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا ارے ظالموں پر خدا کی لانت اللہ بالآخر جو اللہ روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہی آخرت کے منفر ہیں یہ دو آیتیں ہیں جن کا ترجمہ اور متن پاک کلام ہم نے دلاور کیا ہے یاد رکھیے کافروں میں متعدد بدعقیدگیاں اور بدعمالیاں تھیں وہ دنیا اور اس کے عیش اور زیبائش پر وہ حریض تھے اللہ تعالی نے اس کا سورہ حد آیت نمبر پندرہ میں رد فرمایا اور وہ حضور علیہ وسلام اور آپ کے معجزات کے بھی ممکن تھے اللہ تعالی نے اس کا رد بھی سورہ حل کی آیت نمبر تیرہ میں فرمایا اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت اللہ تعالی کے حضور ان کی شفاعت کریں گے تو اس آیت میں اللہ نے ان کی اس بدعقیدگی کا بھی رد فرمایا ہے اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کا تو مکان اور جگہ سے پاک ہے پھر یہ کفار اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے تو جواب یہ ہے کہ جو مقامات حساب اور سوال کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں وہاں پیش کیا جائے گا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں فرشتوں اور مومنوں میں سے جن کے سامنے چاہے گا پیش فرمائے گا نیز عیسائق میں فرمایا ہے تمام گواہ یہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا تو حضرت سیدنا مجاہد فصادہ ابن جریج اور رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ ان گواہوں سے مراد کی رامن ہیں یہ فرشتے جو ہماری ہر گفتگو اور عمل کو لکھ رہے ہیں اس سے یہ مراد ہیں اور حضرت دھاق نے کہا کہ اس سے مراد انبیاء اور رسول ہیں تعالی عالم اور حفاظت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ گواہ یہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رہے کفار اور منافقین کو تمام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا اور فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں یعنی لوگوں کو حق کی اتباع کرنے اور ہدایت کے رستے پر چلنے سے روکتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں اور مختلف ہیروں اور ہتھ سے ان کو اسلام سے بات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مشغول رہتے ہیں اور رسول اللہ پر لا یعنی اور بےحدہ اعتراض کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہوگا اللہ اکبر آئے نمبر رب ارشاد فرما رہا ہے وہ والے نہیں زمین میں اور نہ اللہ سے جدا ان کے کوئی حمایتی انہیں عذاب پر عذاب ہوگا وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی اور ان سے کھوئی گئی جو باتیں جوڑتے تھے لا جرا ماں انا ہم فی الآخر خواہ خوا یعنی ضرور وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں اللہ اللہ ان تینوں آیتوں میں اللہ حرب العزت نے کافروں کا ذکر کیا ہے اور ان کے آخرک میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں کا بیان فرمایا ہے اللہ تعالی نے اس سے پہلی دو آیتوں میں کفار مکہ کی مذمت فرمائی اور ان میں یہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ پر جھوٹا بہتان تراشتے تھے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان تراشے وہ ضلعت اور رسوائی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تمام گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے وہ اللہ کے نزدیک ملعون ہیں ظالموں پر اللہ کی لانت ہے وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں وہ اسلام کے خلاف شبوک اور شبہات ڈالتے ہیں وہ آخرت کے منکر ہیں اور ان آیتوں میں ان کی مزید مذمت فرمائی کہ وہ اللہ کے عذاب سے سے نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کا کوئی مددگار نہیں ان کا عذاب دگنا کیا جائے گا ان میں حق کو سننے کی طاقت ہے اور نہ دیکھنے کی طاقت انہوں نے اللہ کی عبادت کے بدلے میں بتوں کی عبادت کو خرید لیا اور یہ ان کے گھاٹے اور خسارے کا سبب ہے تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا تو چونکہ انہوں نے نفیس چیز کو دے کر خصیص چیز کو لیا اس لیے ان کا خسارہ لازمی اور یقینی ہے اس آئیٹ میں یہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص برا کام کرے تو اسے صرف اسی ایک برے کام کی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ہے تو یہاں دگنا عذاب کیا اس عائد کے خلاف ہے تو جواب یہ ہے کہ جس برائی کا انہوں نے انتقاب کیا تھا اللہ کے نزدیک اس کی سزا یہی دگنا عذاب ہے اور اگر انہوں نے ایک برائی کی تھی تو ان کو اس کی سزا میں اسی ایک برائی کا دگنا عذاب دیا جائے گا دو برائیوں کا عذاب نہیں دیا جائے گا ورنہ وہ تو چار گنا ہو جائے جیسا کہ فرمایا ہے کہ اسے صرف اسی ایک برے کام کی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ظلم تب ہوتا جب ایک برائی کرنے والے کو دو برے کام کرنے کی سزا دی جاتی جیسا کہ اللہ کے نزدیک کفر کی سزا جہنم کا دائمی عذاب ہے اسی طرح اللہ کا پر جھوٹا بہتان بازنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راستے سے روکنے اور کجی کو تلاش کرنے یعنی دین اسلام کے خلاف شگوک و شبہات ڈالنے اور آخرت کا انکار کرنے کی سزا اللہ کے نزدیک دگنا عذاب ہے اور اس کی نظیر یہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر تیس فرمایا اے نبی کی بیویوں اگر بالفر تم میں سے کسی نے کھلی بے حیائی کا احتجاب کیا تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا یہ آیت بھی سورا نام کی آیت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک ازواج مظاہرات کی, کی ہوئی کھلی بے حیائی کا عذاب عام عورتوں کی بہ نسبت دوگنا عذاب ہے پر ایک مرتبہ کی, کی ہوئی کھلی بے حیائی پر ایک مرتبہ ہی دگنا عذاب ہوگا دو مرتبہ دگنا عذاب نہیں ہوگا سورا نام کی آیت کے خلاف تب ہوتا جب ایک مرتبہ کھلی ہوئی بے حیائی کے ارتکاب پر دو مرتبہ کھلی ہوئی بے حیائی کے ارتقاب کا عذاب دیا جاتا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اخباتی خالدم بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع آئے وہ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بالکل واضح آئے تھے پاک ہے اور اللہ رب العزت نے یہاں پر جنت کا ذکر فرمایا ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر بن محمود بیان کرتے ہیں کہ انصار کا ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا ہے امیر المومنین آپ کو اللہ کی بشارت ہو آپ اسلام لانے والوں میں مقدم ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہے پھر آپ خلیفہ بنے تو آپ نے عدل کیا پھر ان تمام نیکیوں کے بعد آپ کو شہادت حاصل ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے میرے بتیجے کاش یہ سب کاش کے سب برابر ہو جائے ان کی وجہ سے مجھے کوئی الگ ہو اللہ اکبر تو اللہ کا خوف تھا دل میں جو اس طرح کی بات ارشاد فرمائی میرا اب ارشاد فرما رہا ہے ہے ہے جو وہ جی ہاں چوبیس ہے فرمایا مثل فریق عینی کل اما ول امنی ول وصری ود قبی دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور گہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے تو کیا تم دیہات نہیں کرتے دیکھیے سابقہ آیات میں مومنوں اور کافروں نیگ لوگوں اور بدکاروں دو گروہوں کا ذکر فرمایا تھا اب ان دونوں کی ایک مثال ذکر کر کے مزید وضاحت فرمائی ہے کافر دنیا میں حق اور صدافت کے دلائل کو دیکھنے اور سننے سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ اندھے اور گہرے کی طرح ہے اور مومن اس کائنات میں اور خود اپنے نفس اور کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو وہ دیکھنے اور سننے والے کی مسل ہے امام فخر بن راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان کی وجہ تشریح یہ ہے کہ جس طرح انسان جسم اور روح سے مرکب ہے اور جس طرح جسم کے لیے آنکھیں اور کان ہیں اسی طرح روح کے لیے بھی سماعت اور بسارت ہے اسی طرح جب جسم اندھا اور گہرا ہو تو وہ حیران کھڑا رہتا ہے اور کسی نیکی کی راہ پر نہیں لگ سکتا بلکہ وہ اندھیروں کی پستیوں میں پریشان ہوتا ہے کسی روشنی کو دیکھتا ہے نہ کسی آواز کو سنتا ہے اسی طرح جو شخص جاہل ہو وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اس کا دل اندھا اور بہرا ہوتا ہے اور وہ گمراہی کے اندھیروں میں خیران اور پریشان ہوتا ہے میرا پاک پروردگار اجز اشاق فرما رہا ہے نمبر پچیس اور چھبیس مبین. ان کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے سر ڈر سونے والا ہوں اللہ, اِنَّ اللہ کا اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو بے شک میں تم کر ایک مصیبت والے دل کے عذاب سے در تو ان آیات میں دیکھیے اللہ نے سورہ یونس میں نبی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا تھا اور اس صورت میں اس واقعے کو پھر دوہرایا ہے کیونکہ اس صورت میں حضرت سیدنا نوح علیہ سلاۃ وسلام کے زیادہ زیادہ تفصیل ہے امبیائی صابقین علیہ السلام کے واقعات کو بار بار دہرانے میں یہ حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی رہے کفار مکہ آپ کی تذریف کرتے رہے رہتے تھے اور دل آزار باتیں کرتے رہتے تھے ایسی باتیں سن کر آپ کو رنج ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ امبیائی صابقین علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات پر مشتمل وحی نازل فرماتا کہ اس قسم کے معاملات امبیا صابقین علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پیش آتے رہے وہ کفار کی ایسی باتوں پر صبر کرتے تھے تو آپ بھی صبر کریں اس آیت میں فرمایا ہے اور دن کو دردناک سے متفق فرمایا ہے دردناک عذاب کی صفت ہے دن کی نہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مجاز عقلی ہے اور چونکہ یہ دردناک عذاب اس دن میں نازل ہوگا اس لیے اس دن کو دردناک عذاب کہا گیا بظاہر دن سے مراد قیامت کا دن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب سے مراد عام ہو خاص دنیاوی عذاب ہو یا آخر کا حضرت سیدنا الوق علیہ السلام کو علم تھا کہ اگر ان کی قوم ایمان نہ لائی تو اس پر طوفان کا عذاب آئے گا اور ان کی قوم بھی یہ سمجھتی تھی کہ حضرت سیدنا اللہ علیہ السلام ان کو دنیاوی عذاب سے ڈرا رہے ہیں اسی بنا پر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہم کو دمکا رہے ہیں وہ عذاب اب لا کر دکھائیں. میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آئے نمبر ستائیس هم هم ترجمائے تنظیل ایمان تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں آدمی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمیونوں نے سر سری نظر سے اور ہم تمہیں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں ازبک فراہ سر جیسی ایک کیسی بد وقت قوم تھی کہ اللہ کے پیارے نبی جلیل القدر نبی علیہ اللہ سے کس طرح بدتمیزی سے پیش آ رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کے دعوئے نبوت کی تکویز کی اور اس سلسلے میں انہوں نے تین شبہ ہاتھ وارث کیے ایک شبہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی مثل بشر ہیں دوسرا شبہ یہ تھا کہ ان کی پیروی کم حیثیت اور پسماندہ کمینے لو کر رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور تیسرا شبہ یہ تھا کہ ان کے نزدیک حضرت نور علیہ السلام کی ان کی اوپر کوئی فضیلت نہیں تو اس شبے کی بنیاد یہ تھی کہ ان کے نزدیک اسباب ماضیہ سے فضیلت حاصل ہوتی تھی یعنی کوئی شخص غیر معمولی جذیم اور پداور ہو یا وہ بہت امیر اور دولت مند ہو یا وہ کسی بہت بڑے جسے اور قبیلے کا سردار ہو اور جب حضرت سیدنا نوح علیہ صلاح و سلام میں ایسی کوئی چیز بظاہر نہ تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ہم پر کوئی فضیلت نہیں اب ہم ان کے ان تینوں شبہات کے بارے میں مطلب کچھ بتا دیتے ہیں کیونکہ اس آئے پتا لگا کہ انبیاء امبیا صا بسلاتی اقوام نے اقوام میں جو کافر تھے وہ بھی اپنے انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے تو نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہنا پچھلے نبیوں کی امتوں میں جو قافر گزرے ہیں ان کا کام تھا تو آج بھی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں اور مطلب جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی شان کو گھٹاتے ہیں انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے حضرت نلیہ سلاۃ والسلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تم کو اپنے جیسا بشر ہی سمجھتے ہیں علامہ راز وقت فہانی نے بشر کا مانا بیان کرتے ہوئے لکھا کہ کھال کے ظاہر کو مشرہ کہتے ہیں اور کھال کے باطن کو عظمہ کہتے ہیں واحد اور جمع دونوں کے لیے بشر آتا ہے البتہ تسنیا بشرین آتا ہے اور قرآن میں جہاں بھی لفظ بشر آیا ہے اس سے مراد انسان کا جسہ اور اس کا ظاہر ہے اور کفار انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ کم کرنے کے لیے ان کو بشر کہتے ہیں اور اللہ تعالی یہ بتانے کے لیے تمام لوگ نفس بشریتوں میں عالیہ اور صالحہ کی وجہ سے جو ہے ممتاز سورہ صاحب میں بظاہر تم جیسا ہی بشرما بشروم میری طرف وہی کی جاتی ہے اس لیے فرمایا ہے ہر چند کے نفس بشریت میں میں تو مہاری مثل ہوں لیکن اس وقت میں میں تم سے ممتاز ہوں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور وہی اللہ اپنے نبیوں پر ہی فرماتا ہے اور وہی جلی جان کا نزول جس طرح انسان حیوان ہونے میں تمام حیوانات کی مثل ہے لیکن نطق کی وجہ سے وہ باقی حیوانات سے ممتاز ہے یہ مطلب منطقی طور پر میں کر رہا ہوں اور نطق اس کے فصل ممیز ہے ایک انسان اور حیوان میں فرق نطیری بولنے کی صلاحیت ہے کہ انسان بولتا ہے باقی جانور بولتے نہیں تو بہرحال اسی طرح نبی انسان اور ناسک ہونے میں تمام انسانوں کی مثل ہے لیکن حصول وحی کی صلاحیت اور ادراک کے اس کے ادراک میں امبیا باقی انسانوں سے بے شمار درج ممتاز ہیں اور جس طرح انسان ادراک کے معقولات اور عقل کی وجہ سے باقی حیوانات سے ممتاز ہے کسی طرح انبیاء علیہ السلام ادراک کے مبلیات اور رسول وہی کی وجہ سے باقی انسانوں سے ممتاز اور جس قوت سے نبی غیر کا اجرا کرتا ہے اور وہی کو حاصل کرتا ہے وہ قوت اس کے حق میں بہتر فصل مبیث ہے اللہ اکبر کبیار اللہ اکبر کبیار علامہ حلیمی نے کتاب البنہار میں لکھا ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اللہ رحم الصلاطلام کا دوسرے انسانوں سے جسمانی اور روشانی قوتوں میں مختلف ہونا ضروری ہے پھر امام غازی رحمتہ اللہ علیہ اس کی تفصیل میں علامہ حلیمی سے نقل کرتے ہیں کہ قوت جسمانیہ کی دو قسمیں ہیں اور ایک ان میں مدرکہ اور محرکہ کا اور مدر کا دو قسمیں ہیں ہوا ظاہرہ، ظاہرا باطنہ اور ہوا ظاہرہ پانچ ہیں جیسے قوت باصرہ ہے اور قوت سامحہ ہے قوت شامہ ہے قوت ذائقہ ہے قوت لامثہ ہے اب ان کی اگر ہم تفصیل دیکھیں تو بہت ڈٹیل یہاں درکار ہے کہ عام انسان کی ہوا سے اور انبیاء علیہم صلاحت والسلام کے ہوا سے میں کتنا فرق اس فرق کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے اللہ نے اپنے نبیوں کو بہت شان عطا فرمائی ہے سورہ آئس نمبر اٹھائیس ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے بولا اے میری قوم بلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھیرے کیا ہم اسے تمہارے گلے چپیٹ یعنی چپکا دیں اور تم بےزار ہو یہ آئیٹ نمبر اٹھائیس ہے سورائے بھول شریف جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑا ہے لیکی اللہ کا نے حضرت عبو علیہ سلام کی قوم کے کافر سرداروں کے شبہات کا ذکر فرمایا تھا جس سے متعلق ابھی آپ نے سنا اور ان کا پہلا شبہ کیا تھا وہ کہتے تھے کہ حضرت عبو علیہ السلام تو ہماری طرح بشر ہے تو پھر نبی کس طرح ہو سکتے ہیں تو حضرت علیہ السلام نے جو اس کا جواب دیا ہے اس کی تقریر یہ ہے کہ بشریعت میں مساوی ہونا اس بات کو واضح نہیں کرتا کہ مجھے نبوت اور رسالت حاصل نہ ہو سکے کیونکہ نبوت اور رسالت اس کی ادا ہو اور وہ خوب جانتا ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کس کو عطا کرے گا اے میری قوم یہ بتاؤ کہ اگر مجھے اللہ کا کی ذات اور اس کی معلومت حاصل ہو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پار سے نبوت عطا فرمائی ہو اور اس نبوت کی جلیل پر موجودہ بھی اطا فرمایا ہو اور میری نبوت تم پر مشتق ہو یا مفتی ہو تو کیا میں اس بات پر حاضر ہوں کہ جبرن اپنی نبوت کو تمہاری عقل سے تسلیم کرا لوں سبھار یہ مقوم ہے جو کہ اس آئ میں ایک فرمایا گیا آیس نمبر انتیس اور تیس ویام اڑئی اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا میرا اجر تو اللہ بھی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تم کو میرے جان لوگ پاتا ہوں <تَذَكَّرُون> اور اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کروں گا تو کیا تمہیں دیہان نہیں یہ دو آئتے ہیں کی آئس نمبر انتیس ہے جس کے بھی ہم نے تلاوت بھی کی ہے حضرت انہوں علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافر سرداروں کے دوسرے شبے کا جواب دیا ہے اور ان کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ آپ کی پیروی تو ہمارے قوم کے کمی لوگ معاذ اللہ کر رہے ہیں یعنی کم حیثیت کے لوگ کر رہے ہیں تو حضرت عموم علیہ السلام نے ان کے اس شبے کا کئی طرح سے جواب دیا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جواب دیا کہ میں اللہ کے پیغام پہنچانے اور دین کی تبدیل کرنے پر تم سے کوئی اجر طلب کر رہا ہوں نہ کوئی مال و دولت مانگ رہا ہوں حتا کہ یہ فرق کیا جائے کہ میری سیروی کرنے والا فقیر ہے یا غریب ایک مشکل اور کٹ عبادت پر میرا عجر تو صرف اندہ پر ہے تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری پیروی امیر کرتے ہیں یا غریب تم میرے ظاہری حالات کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں غریب آدمی ہوں اور تمہارا گمان یہ ہے کہ میں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا یہ کام اس لیے شروع کیا ہے کہ میں تم سے مال و دولت حاصل کر کے خوشحال ہو جاؤں گا تو تمہاری یہ بدگمانی غلط اور خاصر ہے کیونکہ میں تم سے دن کا پیغام پہنچانے پر کسی ازر اور معاوضے کا طلب اجار نہیں میرا اظہر تو صرف اللہ رب العالمین پر ہے تو تم نے بدگمانی کی وجہ سے اپنے آپ کو آپ کی سعادتوں اور کامیابیوں سے محروم نہ کرو اور اپنے عزر آخرت کو ضائع نہ کرو اور تم نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں صرف اپنی جسرے بشت سمجھتے ہیں اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں دیکھتے تو اللہ نے مجھے انواع اور شام کی فضیلتیں ادا کی ہیں یہی وجہ ہے کہ میں دنیا کے حصول کی کوئی کوشش نہیں کرتا میری تمام کوششوں جن کو جہد کا محبت کی طلب ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا کو ترک کرنا اور اس کے آراز کرنا تمام فضائل کی اصل ہے سبحان اللہ تو بہرحال یہ مطلب حضرت شہید نہ نور علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو ہے وہ اس طرح سمجھایا اور ان کو رام راست پر لانے کے لیے کوششیں فرمائی جن کا ذکر آپ سن رہے ہیں آئس نمبر اکتیس ہے لم ل نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خرچتا ہوں اور میں سنہیں اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہر جلد اللہ کوئی بلائی نہ دے گا اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں اس آئے سے پاک سے ملتی جلتی آیات کی متعزد مرتبہ ہم نے تبدیلی کی ہے یہاں پر میں مختصر عرض کر دیتا ہوں پہلی بات اس شاعری فرمائی گئی ہے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیر جان لیتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں تو دیکھیے حضرت علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت میں جو شکے کیے تھے ایک صبح یہ تھا کہ ہم تم, پر, تم نے اپنے اوپر کوئی بڑھائی نہیں پاتے یعنی تم مال و دولو کی ہم سے زیادہ نہیں ہو اس کے جواب میں حضرت نور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے رسانے ہیں تو تمہارا یہ طرح بالکل بے محل ہے میں نے کبھی مال کی فضیلت نہیں دی پائی اور دنیاوی دولت تک متوقع نہیں کیا اور اپنی دعوت کو مال کے ساتھ وابستہ نہیں کیا پھر تم یہ کہہ کہنے کہ کیسے مستحق ہو کہ ہم تم میں کوئی مالی فضیلت نہیں پاتے اور تمہارا یہ اعتراض محض بے حدا ہے اور دوسرا صبح یہ تھا کہ ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو اگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے مطلب یہ تھا کہ وہ بھی صرف ظاہر میں مومن ہے باطن میں نہیں اور اس کے جواب میں حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں تو میرے احسام غیر پر مبنی ہیں تاکہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ملتا جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو اعتراض بے محل ہے اور شرح میں ظاہر ہی کا اعتبار ہے لہذا تمہارا اعتراض بالکل بے جا ہے عید اعلی غائب لا و غیب فرمانے میں قوم پر ایک لطیف کا عجیب ہی ہے کہ کسی کے بعد ان پر رکن کرنا اس کا کام ہے جو غیب کا حل رکھتا ہو میں نے تو اس کا دعویٰ نہیں کیا مجھے تم کسی ایسے ہو کہ وہ دل سے ہی بات نہیں جائے تیسرا سوال اس قوم کا یہ تھا کہ ہم تمہیں اپنے ہی جیسا بشر آدمی سمجھتے ہیں اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں اب ہوں میں نے اپنی دعوت کو اپنے فرشتے ہونے پر موقف نہیں کیا تھا کہ تمہیں یہ اعتراض کا موقع ملتا کہ جتاتے تو تھے وہ اپنے آپ کو فرشتا اور تھے بشر لہٰذا تمہارا یہ اعتراض بھی باطل ہے تو دیکھیے یہ تینوں اعتراضات کے جواب جو ہیں وہ حضرت سیدنا نور علیہ صلاح السلام نے دیے پھر فرمایا کہ میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیق سمجھتی ہیں کہ ہر گز انہیں اللہ کوئی بلائی نہ دے گا اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے یعنی نیکی یا بدی اخلاق یا نفاق جو کچھ بھی ہے اللہ جانتا ہے ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں تو یعنی اگر میں ان کے ایمان ظاہر کو دھسلا کر ان کے باطن پر الزام لگاؤں اور انہیں نکال دوں اور بحمد اللہ بحمد اللہ میں ظالموں میں سے ہرگز نہیں ہوں تو ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا یہاں پر مراد ہے اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے سورہ روس کی آیت نمبر بتیس اور تینتیس چونتیس پینتیس چار آئے سے کر رہا ہوں ارشاد فرمایا گیا پواد انوفا دل تنا فردا دانا بینا بولے انوف تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے آؤ جس کا ہمیں واضح دے رہے ہو اگر تم سچے ہو <تصفح> تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے اور تم کھسا نہ سکو گے ولا کم ان کام ربئی تو اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں جبکہ اللہ تمہاری گمراہ چاہے وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھروگے ام یقو اجرانی کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جی بنا لیا تم فرماؤ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں یہ چار ایسے ہیں جو کہ ہم نے سراوت کی ہے پینتیس تک دیکھیے سابقہ حضرتوں میں اللہ کا اعلیٰ نے حضرت السلام کے دیے ہوئے وہ جوابات بیان فرمائے جو انہوں نے کفار کے شبحات میں دیے ہیں کفار نے ان جوابات پر بھی اعتراض کیے دیکھ تو یہ کہ کپار نے حضرت انہوں علیہ السلام کے جوابات کو جدال کتاب دی دیا اور کہا کہ آپ نے بہت زیادہ جدال کیا ہے یعنی بحث منافع میں فریق مخالف پر غالب ہونے کی کوشش کرنا اور یہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت انہوں علیہ السلام نے ان سے بہت زیادہ بحث فرمائی تھی اور حضرت علیہ السلام کا جدال کو بھی ثبوبت اور آثرت کو ثابت کرنے کے لیے تھا اس سے ہوا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا اور شبہات کا اضافہ کرنا یہ وہ جدار ہے جو ان کی علیہ سلاط وسلام کی سنت اور پھر دوسری بات یہ کہ حضرت سید الف علیہ سلاۃ و کو جس عذاب سے ان کو جس عذاب سے ڈراتے تھے اخار نے ان سے اس عذاب کو باجلت طلب کیا اور یہ کہا اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پاس اس عذاب کو جلد لے کر آئے جس سے جسے آپ ہم کو ڈرا کہ سلام نے اس کے جواب میں فرمایا تھا اگر اللہ نے چاہا تو وہ عذاب تم پر اللہ ہی لائے گا اور تم اس کو عاز کرنے والے نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ عذاب کو نازل کرنا میری طرف جو ہے محبوب نہیں یہ اللہ کا کام ہے وہ جب چاہے اس کو کرے گا اور اس کو کوئی عاج کرنے والا نہیں ہے اللہ رب العزت ہمارے رستے کو آم کو اپنی آگ مار نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر تینتیس تک ادھر ہو چکا ہے انشاء زندگی رہی تو کل تمہارا رات ہے روم میں ہم نہیں آئیں گے لال اسلامانی کا روم کھل جاتا ہے اس طرح میں آپ تمام بارے میں شدت فرمانی ہے انشاءاللہ شاء اللہ سرسوں کو رجوع محبت سینے کے نام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی سیرت پر بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہفتے کے دن انشاءاللہ شاء نمبر چھتیس سے ہم نے درد قرآن کا آغاز انشاءاللہ شاء اللہ و مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ نمبر تینتیس کا آغر میں درج ہوا ہے تو آئس نمبر چھتیس سے انشاءاللہ ہفتے کے دن جو ہے وہ درد کا آغاز جو ہے وہ ان ہوگا تو ابھی ایک ناز شریف کے لے فرمائے پھر اس کے بعد ہم دعائے خیر کریں گے اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق امام رسالت مجدد دین و ملت سیدی حضرت امام احمد رضا فاضل بریزی رضی اللہ تعالی عنہ کی قلم سے لکھی ہوئی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ تو ابھی کوئی بھائی تشریف نہیں آئے اور نہ شریف نہیں فرمائے تو انشاءاللہ شاء اللہ تقریباً دس منٹ میں میں حاضر ہوتا ہوں اور پھر انشاءاللہ پہلے کچھ نیتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر دس کا آغاز کریں گے جی کشیفائی اعظم بھائی جزاک اللہ ہو